اس کے بعد ہے ان صفا یہاں سے رسالت پر دوسرے شبے کا جواب اور دوسرا شبہ ان لوگوں کا یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ سے جو لوگ آتے تھے یہ صفا اور مروہ اس پہ نہیں جاتے تھے اور ان کی وجوہ جو بھی ہیں ان میں سے دو باتیں تھیں کچھ تو یہ کہتے تھے اہل مدینہ میں سے یعنی مشرقین جو آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان پہاڑیوں میں کچھ نہیں ہے اصل چیز ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو گھر بنایا بس اس کا طواف کرنا ہے اور کہیں نہیں جانا اور کچھ اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ وہاں اوساف اور نائلہ دو بت رکھے گئے تھے اوساف جو تھا وہ صفا پر تھا اور نائلہ جو تھا وہ مروہ پہ تھی اوساف اور نائلہ اور یہ دونوں بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے مشرقین اور ہوا یہ تھا کہ علیہ زبہ یہ حقیقت میں کسی زمانے میں یہ مرد اور عورت تھے اور بیت اللہ میں خدا کے گھر میں انہوں نے غلط کوئی جو کام کیا اور خدا کی طرف سے عذاب ان پہ آیا اور یہ پتھر کے بن گئے وہ پتھر کے بن گئے اور وہ پتھر اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں ہوتے ہوتے لوگوں نے انہیں بھی مقدس قرار دے دیا اور ان کی بھی پرستش ہونے لگی تو اہل مدینہ اس سے نفرت کرتے تھے کہ جو اتنا گندا کام خدا کے گھر میں کر رہے تھے اب ان کی عبادت کی جائے جب اسلام آیا ہے تو اس نے اساف اور نائلہ تو بت ختم ہو گئے یہی یہ ہوا کرتا ہے جب قوموں میں زوال آتا ہے تو جو چیزیں جو چیزیں معاشیت خدا کی نافرمانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی شرم حیا کی چیزیں ہوتی ہیں زوال میں قومیں انہیں بھی اختیار کر لیا کرتی ہیں تو اب ہوا یہ کہ جب اسلام آیا تو اساف اور نائلہ وہ تو بت توڑ دیے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو اہل مدینہ کے تھے وہ ان پہاڑیوں پر جانے سے بچتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان پہاڑیوں پہ کیا کریں یہاں تو بہت زیادہ عبادت ہوتی رہی ہے ایسی چیزوں کی عبادت ہوتی رہی ہے اللہ کی طرف سے وہی آ گئی